سوال ہے کہ مسجد کے باہر کبھی گٹر کا پانی بھرا ہوتا ہے لہذا نماز جنازہ پڑھانے میں تکلیف ہوتی ہے تو کیا ایسی صورت میں اگر میت کو محراب کے آگے مسجد سے باہر رکھ کر مسجد میں نمازہ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں فقہ حنفی کے مطابق مسجد میں نماز جنازہ پڑھانا مکرو تحریمی ہے جائز نہیں ہے حدیث پاک میں ہے من صلی اللہ علیہ فی مسجد اور ایک الفاظ فل مسجد فلا شعی الح جس نے مسجد میں نماز جنازہ ادا کی اس کے لیے کوئی چیز نہیں اور ایک الفاظ اس طرح بھی ہے فلا اجر لہو اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے صدر شریعہ بدر طریقہ بہارِ شریعت میں فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ مت لقن تحریمی ہے خواہ میت مسجد کے اندر ہو یا باہر سب نمازی مسجد میں ہوں یا بعض کہ حدیث شریف میں نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے کے ممانع آئی ہے خرید شریف کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ جنازہ مسجد میں ہو کہ نہ ہو بلکہ یہ فرمایا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے ٹھیک ہے اب چار صورتیں بنتی ہیں جنازہ اور نمازی دونوں مسجد میں ہوں ایک جنازہ مسجد سے باہر ہو اور نمازی مسجد کے اندر ہو تیسری صورت جنازہ اور بعض نمازی باہر ہوں اور بعض نمازی اندر ہوں چوتھی صورت کے جنازہ بھی باہر ہوں مسجد کے اور نمازی بھی باہر ہوں ان چاروں صورتوں میں سے صرف ایک صورت جائز ہے کہ جس میں جنازہ بھی مسجد سے باہر ہو اور نمازی بھی مسجد سے باہر ہوں امام علیہ سنت فرماتے کہ صحیح یہ ہے کہ مسجد میں نہ جنازہ ہو نہ امام جنازہ نہ صف جنازہ یہ سب مکرو ہے اب جو بات انہوں نے سائل نے کیچڑ کی فرمائی نا تو کیچڑ ایک ایسا عذر نہیں ہے کہ جو پورے شہر کو گھیرے ہوئے ہو دیکھیں مسجد کے باہر جنازہ لانے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ امام صاحب مسجد میں موجود ہوتے ہیں اور شمع قسمت یہ ہے کہ آج م... میت کے ولی جو ہوتے ہیں نا ان کو نماز جنازہ پڑھانا نہیں آتی بلکہ پڑھنا بھی نہیں آتی پہلا حق کس کا ہوتا ہے ولی کا ہوتا ہے امام بھی جب نماز جنازہ پڑھاتا ہے تو سب سے پہلے ولی سے اجازت لیتا ہے کہ بھئی آپ کی اجازت دے پڑھا دوں وہ کہتا ہے ہاں اس لیے کہ اگر ولی اجازت نہ دے یا ولی موجود نہ ہو نماز جنازہ پڑھا دی گئی تو ولی کو اختیار ہے کہ وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھوا دے آپ کو مجھے یعنی جو میت کے ولی نہیں ہیں اگر اس کو نماز جنازہ فوت ہونے کا خوف ہے تو وہ تیم کر کے بھی کھڑا ہو سکتا ہے نماز جنازہ کے لیے لیکن میت کا جو ولی ہے وہ تیمم کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک وہ وضو کر کے نہیں آئے گا تب تک جنازہ شروع نہیں ہو سکتا سمجھ رہے ہیں بات کو تو ولی میت کا جو ولی ہے جو اس کا وارث ہے اصل تو یہ تھا کہ اجازت اس کی ہے جنازہ اس نے پڑھانا ہے تو گھر کے نیچے بھی نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے ہم یہاں فلیٹ میں رہتے ہیں زیادہ, یہاں تقریباً فلیٹ ہی ہیں کوئی نیچے کا مکان نہیں ہے تو گھر کے نیچے بھی جہاں کیچڑ نہیں ہے نماز جنازہ وہاں بھی ادا کی جا سکتی ہے کیا نکاح کے لیے ہال میں امام صاحب کو نہیں لے کے جاتے لے کے جاتے ہیں نا تو کیا ضروری ہے کہ مسجد کے باہر ہی گٹر کا پانی بھرا ہے تو اسی پہ ہم کو وہیں پہ ہم کو نماز جنازہ پڑھانی ہے یا پھر مسجد میں کوئی ایسی ترکیب بنانی ہے کہ آگے محراب کے جنا جنازہ رکھا جائے جنازہ مسجد میں نہ لانے کی ایک وجہ یہ ہے تلویز مسجد تلویز کہتے ہیں آلودہ ہونا ممکن ہے کہ میت سے کوئی ایسی چیز ٹپک جائے کیونکہ اب اب اس کا اختیار نہیں ہے ممکن ہے نجاست سے کوئی چیز ٹپک جائے ممکن ہے کوئی بہتا ہوا خون جو ہے جنازے سے ٹپک کے جو گرے تو مسجد ناپاک اور آلودہ ہونے کا خدشہ ہے ایک وجہ یہ ہے مگر یہ وجہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ مسجد آلودہ ہوگی جب ایک ریزن ایک دفعہ ہوتا ہے تو اس لیے اب یقین بھی ہو کہ مسجد میت کے جسم سے کوئی ناپاکی یا آلودگی یا کوئی خون وغیرہ کا قطرہ نہیں ٹپکے گا اس کے باوجود بھی جو ہے اجازت نہیں ہے کہ اس کو مسجد میں اس کو لے آئیں مثال اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ حدیث پاک میں ہے کہ بچوں کو مسجد سے دور رکھنے کا حکم ہے اپنی مسجدوں کو پاگلوں بچوں اور اونچی آواز سے محفوظ رکھو حکم مکالیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بچوں کا حکم اس لیے ہے کہ بچوں کا پتہ نہیں ہوتا کبھی بھی جو ہے وہ پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں اگر بچے کو پیمپر بنا دیں کہ مسجد میں نہ گرے پیمپر ہوتا نا پیمپر تو پیک کر دیتا ہے پیشاب وغیرہ ٹبک ہی نہیں سکتا تو کیا پیمپر بنا کے مسجد میں لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے اس لیے کہ مسجد کی تعظیم ہی یہی ہے کہ نجاست کے ساتھ تو وہ آئے گا نا اپنے معدن اصلی اب یہ ایک بحث ہے کہ معدن اصلی کسے کہتے ہیں معدن اصلی میں نہیں ہے نجاست اس سے خارج ہو چکی تو جب طلوی سے مسجد کا جہاں صرف احتمال ہے وہاں جنازے کو نہیں لا سکتے تو یہاں بدرجہ اولا نہیں لا سکتے نے بارش کو ایک عضر قرار دیا ہے کہ بارش کی صورت میں نماز جنازہ مسجد میں ادا کر لی جائے ایک صورت صرف فتح ہندیہ عالمگیری جو معروف نام ہے اس میں یہ حکم ملتا ہے کہ بارش اگر ہے اب بارش کیا ہوتا ہے پورے شہر میں ہو رہی ہوتی ہے تو جہاں بھی ہوگا پانی بھرا ہوا ہوگا اب فتح ہندیہ بادشاہ عالمگیر کے زمانے میں لکھی گئی علامہ شیخ نظام الدین حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گیارہ سو اکسٹھ سن ہجری میں ان کا وثال ہے آپ کی قیادت کے اندر کم و بیش پانچ سو نے مل کر فقہ حنفی کے متفق علئے مفتابی اقوال اس فتح و ہندیہ میں فتح عالمگیری میں جمع فرمائے تو گیارہ سو اکسٹھ اور آج چودہ سو چھتیس اجری پہلے کی زمینیں اور پہلے کے سائے آج کے سائے اور اس وقت کے سائے ان میں فرق ہو گیا کیا آج کے زمانے میں آپ کی گاڑی ایسی جگہ پہ کھڑی آپ نہیں رکھ سکتے کہ جہاں بارش نہ آئے شیٹ آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں آپ خود بتائیں ایسے شیڈ موجود ہوتے ہیں کہ جہاں بارش ہوتے کے ساتھ ہی لوگ بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے کہاں بھاگتے ہیں ڈائریکٹ گھر پہ نہیں جاتے وہ اپنے وہ کسی نہ کسی شیٹ کے سائے میں جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی چھت کے نیچے جاتے ہیں تو آج کے زمانے میں بارش پہ وضور بننا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ کوئی نہ کوئی سایہ کوئی نہ کوئی چھت اس کو مل سکتی ہے بلڈنگوں کے نیچے پارکنگ ایریا تو کوئی ضروری نہیں کہ مسجد کے اندر ہی جو ہے نماز جنازہ ادا کی جائے اب ایک اور میں آپ کو حدیث پاک سے مسلم شریف کے حدیث سے ایک ریفرنس دیتا ہوں نجاشی بادشاہ سنا ہوگا آپ نے اس کے بارے میں حضور علیہ السلات والسلام نے اس نجاشی بادشاہ کو خط لکھا تھا دعوت اسلام کے لیے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی جسے اس نے قبول کیا اور اسلام لے آیا تھا اور توفتاً آپ کو سیاہ رنگ کے موزے بھیجے تھے غالباً اگر آپ کو یاد ہو یہ روایت تو سیاہ رنگ کے موزے بھیجے تھے اس پہ جسے حضور علیہ اللہ علیہ نے استعمال فرمایا اور ان موضوع پر مسا فرمایا نجاشی بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو ظاہر ہے وہ مدینہ طیبہ میں تو نہیں تھا اپنی سلطنت اپنی حکومت جہاں اس کی تھی اسی ریاست میں تھا حضور علیہ صلاۃ السلام کو جب اطلاع ہوئی نجاشی بادشاہ کے انتقال کی تو آپ نے اس کی نماز جنازہ آپ نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ طور پہ ادا فرمائی مدینہ شریف میں جس وقت آپ کو یہ اطلاع دی گئی تب حضور علیہ صلاۃ السلام مسجد نبوی شریف علی علیہ السلامیہ صلاح و میں موجود تھے جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ عیدگاہ کی طرف شریف لے گئے یعنی مسجد سے باہر تشریف لے گئے عیدگاہ کی طرف اور وہاں غائبانہ نماز جنازہ کا انعقاد فرمایا مجھے بتائیے اگر طلوی سے مسجد ہی اگر مقصود ہوتی کہ جنازہ مسجد میں آ جاتا ہے تو یہی مقصود ہے کہ تعظیم ہو مسجد کی تو کیا حصور علیہ السلات و السلام پھر مسجد نبوی شریف سے جہاں موجود تھے وہیں کیوں نماز جنازہ دہ فرماتے آپ عیدگاہ تشریف لے گئے اور اس کے ساتھ مصرط ابی داؤتیالی میں ایک حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے صحابہ اور وہ اصحاب جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی وہ جب کبھی دیکھتے کہ جگہ تنگ ہو چکی اور نماز جنازہ کے لیے جگہ تنگ ہو چکی اور جگہ صرف اور صرف مسجد میں کھڑے ہونے کے لیے ہے یعنی یہ کہ اب صفحیں مکا... تنگ ہو گئی جگہ اب مزید جگہ نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کر سکیں اور جگہ صرف اور صرف مسجد میں ہے کہ اگر چاہیں تو مسجد میں صف بنا لیں کنٹینیو کر لیں صف کو تو وہ نماز جنازہ ادا کیے بغیر وہاں سے تشریف لے جاتے تھے مسجد میں نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے تو یہ حکم کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ مسجد کے باہر نماز جنازہ ادا کرنا زیادہ مشکل ہو بلکہ مسجد اور باقی علاقہ اگر دونوں کے آپ پروپورشن دیکھیں دونوں کے آپ پرسنٹیج دیکھیں تو اتنے بڑے گھانچی پاڑے کے اندر الیاس مسجد بڑی ہے یا گھانچی بڑا بڑا ہے یہ سوال آپ سے آپ خود بتا سکتے ہیں کہ گھانچی بڑا بڑا ہے الیاس مسجد بڑی نہیں ہے مثال دے رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیاس مسجد ہی کے سے متعلق یہ سوال ہوگا تو یہ کسی بھی مسجد علاقے کی مسجد ہوتی ہے ظاہری بات ہے وہ علاقے سے کچھ چھوٹی ہوتی ہے واللہ تعالی عالم